کرتے ہو امی کمفی ظلمات بربہ بلا کون ہے وہ کہ جو تمہیں راستہ دکھاتا ہے اندھیروں میں جنگل کے اندر بھی بر میں بھی خشکی میں بھی اور سمندر میں بھی میوسل الریاح بشرم بین رحمت ہی اور وہ کون ہے کہ جو بھیجتا ہے ہواؤں کو بشارت دیتے ہوئے اپنی رحمت کے آگے آگے باران رحمت کے آگے آگے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آتے ہیں کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور اللہ تالا اما یوشن بہت بلند و بالا ہے وہ جو شرک یہ کر رہے ہیں امدا الخل کا سنما یو عید بلا کون ہے وہ جو ابتدا میں پیدا کرتا ہے خلق کو پھر وہی اس کو دوہرائے گا یا اس کا اعادہ کرتا ہے وہ منگ لفظوں کو کم سما بلا کون ہے کہ جو تمہیں رزق پہنچا رہا ہے آسمان سے بھی اور زمین سے بھی آسمان سے پانی برستا ہے اور زمین سے پھر وہ تمہارے لیے رزق جو ہے دباتا وہ نکل آتا ہے آلہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی اللہ تو برہا نہ صَادِقِينَ کن ان سے لاؤ اپنی دلیل سند لاؤ برہان لاؤ اگر تم سچے ہو دیجیے کوئی نہیں اللہ کے سوا جو آسمانوں اور زمین کا غیب جانتا ہو ما یشرون جو انہیں تو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ انہیں کب اٹھایا جائے گا یعنی جو فوت ہو چکے ہیں چاہے وہ علیہ اللہ ہے چاہے کوئی اور ہیں اب وہ فوت ہو چکے ہیں عالم برزخ میں ہیں انہیں یہ بھی معلوم نہیں ہے تو اٹھایا کب جائے گا بلدار کا علم آخر لیکن ان کا علم اور ان کا فہم جو ہے وہ آخرت کے معاملے میں تھک ہار کر رہ گیا یعنی آخرت کی حقیقت کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں بلہم فی شکی مینہا چنانچہ وہ اس کے بارے میں شکر و شبہ میں متلا ہے بلہم مینہا امول بلکہ وہ اس کی طرف سے اندھے ہو چکے ہیں امل اندھے مانتے ہیں آخرت ہے جی اٹھنا ہے لیکن اگر آخرت ہے جی اٹھنا ہے اگر اصل زندگی وہی زندگی ہے تو بھلا سوچو تم اس زندگی کے لیے کیا فکر کر رہے ہو تمہیں کل کی فکر ہے کہ کیا کھائیں گے اگر پیسے نہیں ہے تو کس قدر فکر اور تشویش تابنگیر ہو جاتی ہے اس لیے کہ کل کا پتہ ہے کل آئے گا کل, کل کا دن آئے گا اس کے لیے مجھے ضرورت ہوگی اگر اتنا یقین ہو آخرت کا بھی تو پھر سوچنا ہوگا کہ اس کے لیے کتنی سوچ ہے اور کتنی فکر ہے وہ کالا ندی نہ کفر و و اباؤ نہ بخرجور اور کہتے ہیں یہ کافر کہ جب ہم ہو جائیں گے مٹی اور ہمارے آباؤ و اجداد بھی مٹی بن چکے تو کیا ہم پھر نکال لیے جائیں گے نقد وعید نہن وباؤ نہ اسی کا وعدہ کیا گیا تھا ہم سے بھی پہلے اور ہمارے آباؤ اجداد سے بھی بن قابل پہلے ان ہاذہ اللہ ساطر اللہ علیہ یہ نہیں ہے مگر پچھلوں کی کہانیاں ہیں نقلیں ہیں وہیں سے یہ بات نقل ہوتی چلی آ رہی ہے کل سیرو سے ایسے ذرا سیر کرو زمین میں گھومو پھرو فنزرو کی فکان آخر بکلو مجھے تو کیسا انجام ہوا ہے ان قوموں کا کہ جنہوں نے جرم کی نبیش اختیار کی فلا تحظن علیہم ارے نبی اب آپ ان کے اوپر رنجیدہ نہ ہو باخ ان نفس کا اللہ کو نیند شاید کہ آپ اس سدمے میں اپنے آپ کو ہلاک کر لینے کے لیے ایمان نہیں لا رہے فلا تحظن الم اب آپ ان کے اوپر رنج نہ کریں آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا اب ان کی اپنی شامت اعمال ہے یہ جس کے مستحق بن رہے ہیں نہ تو یہ کہ آپ ان پر رنج کریں رنجیدہ ہوں ان کے انجام سے ولا تکن فی ذیق مما ام اور جو چالیں یہ چل رہے ہیں اس کی وجہ سے آپ کو آپ کا دل تنگ نہیں ہونا چاہیے ان کی چالیں ناکام ہو جائیں گی ہماری چالیں کامیاب ہوں گی ہماری تدبیر ہے ان کی ساری چالوں کا ہم احاطہ کیے ہوئے ہیں ہمارے علم کے بغیر پتہ تک جمبش نہیں کر سکتا ولا تقرفی یہ سورہ نحل میں بھی لاسٹ مٹ ون آئی تھی كنتم اور وہ یقینوں نے بتا ساد اور یہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا یہ کب آئے گی قیامت اور کب یہ سارا معاملہ ہوگا کل آسان یقون ردِ فل لکم باد الستان اور وہ کیونکہ رسول جب آتے تھے تو دو چیزوں کی خبر دیتے تھے ایک قیامت کی اور ایک اس کی کہ اگر ہمیں نہیں مانو گے ایمان نہیں لاؤ گے ہماری اطاعت نہیں کرو گے تو دنیا میں بھی عذاب آئے گا تو ایک قیامت ہے اور ایک عذاب تو یہاں اس عذاب کی بات ہو رہی ہے وہ یقین متا حاضل واضو ان کو یہ جو عذاب کی آپ نے لٹ لگائی ہوئی ہے کہ عذاب آ جائے گا عذاب آ جائے گا کب آئے گا یہ عذاب کل ایسا بتائیے اگر آپ سچے ہیں کل اثا یقون ردیف لقوم باب نظیر تستا کہہ دیجئے ہو سکتا ہے کہ جس چیز کی تم جلدی مچا رہے ہو ان میں سے کچھ چیز جو ہے وہ بالکل تمہارے قریب آ چکی ہو تمہاری پیٹ تک پہنچ چکی ہو ردیف کہتے ہیں جو کسی گھوڑے پر آدمی بیٹھا اس کے پیچھے جو بیٹھا وہ ردیف ہے جڑا بیٹھا ہوا پیٹ کے ساتھ تو اس طریقے سے کہ تمہارے ساتھ جو وہ شامت ہے تمہاری وہ تمہاری پیٹھ کے ساتھ لگی ہوئی آ چکی ہے اور اس میں اشارہ ہے غالب اور بدر کی طرف کہ اب زیادہ دیر نہیں ہے کہ تمہارے اوپر وہ غاب الٰہی کی پہلی قسط جو ہے وہ نازل ہو جائے گی وہ نہ رب کا لذو فضل نن سے کن اکثر لا یشکر اور یقیناً آپ کا رب جو ہے بڑے فضل والا ہے لوگوں کے حق میں وہ تاخیر کر رہا ہے تو یہ اس کا فضل ہے اس کا کرم ہے اس کا رحم ہے بولا کن اکثر لا یشکر لیکن ان کی اکثریت شکر نہیں کرتی وَاِنَّ رَبَّكَ وہ نہ ربکل یا تو یقیناً آپ کا رب خوب جانتا ہے کیا چھپاتے ہیں ان کے سینے اور کیا ظاہر کرتے ہیں کہہ کیا رہے ہیں اندر کیا ہے اندر تو جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں وسطنت ہاں انفس بِهَا انہوں نے انکار کیا ظلم وسطنت ہاں انفس ہوں ان کے دل تو اندر سے جانتے تھے کہ بات صحیح ہے محمد جھوٹے نہیں ہے قرآن حق ہے بات مان چکے ہیں دل گواہی دے چکا ہے لیکن اپنی ضد اپنی ہٹ اپنا تکبر اپنا حسد اپنی چودراہٹ یہ ہے کہ جس کی وجہ سے رکے ہوئے وہی بات کہ جو کہ اہل کتاب کے علباء کے بارے میں یار فون ہوں کما یار پھون اب ایسے پہچانتے ہیں محمد کو اور قرآن کو صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اپنے بیٹوں کو تو جو کچھ ان کے سینوں میں چھپا ہوا ہے وہ تو ایمان ہے کہ وہ مانتے ہیں اس کو کہ یہ بات صحیح ہے لیکن بمایول نور زبان سے انکار کر رہے ہیں في کتاب مبین نہیں ہے کوئی بھی شے چھپی ہوئی غائب شے غیب کی کوئی شے آسمان کی یا زمین کی اللہ فی کتاب مبین وہ ایک روشن کتاب میں موجود ہے یہ وہ کتاب ہے اللہ کا علم قدیم جو ہے وہ کہ اسی کو کتاب کہا جا رہا ہے ان نہ قرآن یا کس والا بڑی اسرائیل اکثر النزیح یقیناً یہ قرآن بیان کر رہا ہے کھول کر بڑی اسرائیل پر اکثر وہ چیزیں جس کے بارے میں وہ اختلاف کرتے رہے یعنی جو زمانہ گزرا دو ہزار برس گزر گئے جب تورات نازل ہوئی تھی اصل کتاب گم بھی ہو گئی پھر ان کے ہاں روایات یہ امت روایات میں کھو گئی اس طرح کے بہت سے معاملات جو آ گئے قرآن نے آ کر ہر چیز کو کھول دیا ہے واضح کر دیا ہے ہر حقیقت منکشف ہو گئی ہے وہ انہول ہدم و رحمۃ العلم و منین یہ قرآن ہدایت ہے اور رحمت ہے اہل ایمان کے حق میں ان رب کا یکزی بے رحم ہی اللہ تعالیٰ ان کے مابین فیصلہ کرے گا اپنے اختیار سے وہ العزیز العلیم اور وہ زبردست ہے سب کچھ جاننے والا فتوکل اللہ تو اے نبی آپ توقل کیجئے اللہ پر ان الحق المبین ان علی الحق المبین یقین آپ تو حق پر ہیں آپ کا موقف صداقت پر مبنی ہے آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ صد فیصد درست ہے بالکل روشن اور کھلا حق ہے آپ کا جو جس پر آپ کا موقف ہے ان لا اس میں لیکن آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے یعنی یہ کہ ان کی اکثریت مردہ ہو چکی ہے روحانی طور پر مردہ یہ زندہ ہے لیکن یہ حیوانی طور پر زندہ ہے روحانی طور پر مردہ ہیں ان کے دل مر چکے ہیں مجھے ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے کہ زندگانی عبادت ہے تیرے جینے سے یہ دل زندہ اگر دل مر گیا ہو اندر سے یعنی روح اندر سے مر چکی ہو دفن ہو گئی ہو دل کے اندر اور یہ تعزیہ ہے جو چل رہا ہے. انسان ایک مردہ اس کے اندر روح جو ہے ابو جہد ہے یا ابو لہب ہے تو آپ انہیں زندہ نہ سمجھیں ان انداز آپ سنا نہیں سکتے مردوں کو غلط اس میں سما اسی طریقے سے بہروں کو آپ اپنی بات اپنی دعوت یا اپنی پکار جو ہے وہ سنا نہیں سکتے اظہار اللہ و مدبرین جبکہ وہ بہرے جو ہے پیٹ موڑ کر چل بھی دیں اب بہرا ہو تو اسے کچھ آپ اشاروں وغیرہ سے سمجھا سکتے ہیں اس لیے کہ وہ آنکھ تو اس کی ہے لیکن یہ کہ اگر موڑ کر چل بھی دیا ہے بہرا بھی ہے تو آپ کس طریقے سے وہ مانتا بادل ہوں گی ان ضلع اور نہ ہی آپ ہدایت دے سکتے ہیں اندھوں کو ان ضلعت ان کی گمراہی سے بچا سکتے ہیں ان تسم ویات نا آپ نہیں سنا سکتے ہیں مگر صرف ان کو جو ایمان رکھتے ہیں ہماری آیات پہ مسلمون اور وہ اسلام کی ربش اختیار کرتے ہیں فرما برداری کی ربش اختیار کرتے ہیں وہ اضلاع وقال قول و اور جب ان پر ہماری بات جو ہے واقع ہو جائے گی من نہ پھر ہم نکالیں گے ان کے لیے زمین سے ایک جانور تو مہم جو ان سے کلام کرے گا ان نا سکانو بے آیات نہ یو قینون کہ لوگ ہماری نشانیوں پر یقین نہیں رکھتے تھے یہ قیامت کی علامات میں احادیث میں تفصیل سے آئی ہے کہ جو آخری علامات ہیں جبکہ سورج جو ہے مغرب سے طلوع ہوگا اور اس کے بعد ہی یہ ہے کہ کوہ صفا جو ہے اس کے پاس وہ پھٹے گا اس میں سے ایک جانور برآمد ہوگا احادیث سے یہی معلوم ہوتا ہے ولہ عالم یوم نقصر کلت ان فوج اور یاد کرو اس دن کو جس دن کے ہم جمع کریں گے ہر امت میں سے فوج کو مم یوکزم بے آیات نہ ان لوگوں میں سے جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے فَهُمْ <يُوزَعُون> تو ان کی بھی درجہ بندی کی جائے گی جماعت بندی کی جائے گی کوئی بہت سخت تھا کوئی ذرا نرم تھا کوئی استحصابی کرتا تھا کوئی صرف انکار کرتا تھا تو یہ مختلف لوگ تھے مختلف درجے ہیں نہ ہرستوں نہ ہر مرد مرد خدا کر تو یہ تو ہوتا ہے نہ مومنین سارے ایک درجے کے تھے اور نہ کفار اور مشرقین سب ایک درجے کے تھے حتائے یومشر اذا فوجم جبکہ وہ آ جائیں گے کالا تو فرمائے گا اللہ تعالی کرزب تم بھی آپ لوگوں نے میری آیات کو جھٹلایا تھا تو ہی علما اور اس کو سمجھ نہیں پائے تھے اس کے علم کا احاطہ نہیں کر پائے تھے اب ماذا تم تم تعمل یا کیا کر رہے تھے یعنی کیا واقعات سمجھ میں نہیں آیا تھا یا سمجھ میں تو آ گیا تھا لیکن یہ کہ تم نے اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے اپنے تعصب کی وجہ سے عصمیت کی وجہ سے ضد کی وجہ سے یہ ہے جو سوال کیا جائے گا کالا کذب تم بھی آیا تھی کیا تم نے جھٹلایا میری آیات کو الحمت بے ہا علم تم اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکے تھے سمجھ نہیں سکے تھے حقیقتوں پر ملکشی نہیں ہو سکی تھی اب مادہ کنتم تعملون یا کیا کر رہے تھے تم لوگ وکال قل وغل اور وہ جو بات ہے ان کے اوپر واقع ہو جائے گی ان کی شرارت کی وجہ سے پہملا یلتقول اور وہ خاموش رہ جائیں گے بات نہیں کریں گے کیا جواب دیں باب بات تو یہ ہے کہ حق تو واضح ہو گیا تھا ان کے دل نے گواہی دے دی تھی بس طے قلع تھا ان کے دلوں نے گواہی دے دی تھی لیکن یہ کہ اپنی ضد اپنا جو ہر دھرمی تھی تعصب تھا اس کی وجہ سے نہیں مانا علم جنا جان یسکنوفی کیا یہ دیکھتے نہیں کہ ہم نے بنایا ہے رات کو کہ وہ اس میں سکون حاصل کریں چین حاصل کریں آرام کریں پن نہارا مبصرا اور ہم نے بنا دیا ہے دن کو اس میں جو انسان دیکھ سکتا ہے روشن ہوتی ہے دیکھنے کے لیے دن بنایا ہے تاکہ وہ بھاگ دوڑ کریں اپنی معاشی جد و جہد کے لیے ان نفیزالآیات لقومی یومنون یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں یوم یون فکو فور اور جس دن سور میں پھولا جائے گا شَاءَ اللہ إِلَّا <شَاللّٰ> تو گھبرا جائیں گے گھبراہ اٹھیں گے یہ وہی نقشہ ہے جو سورحت کی پہلی آیت میں ہے یا تقور ابلات عظیم یوم ترون وغیرہ ترن سکارا و ماہ سکارا بلا کن عذاب اللہ شدید وہ فضے اور منفی سماوات میں منفی جو بھی زمین میں ہوں گے آسمان میں ہوں گے سب گھبراہ جائیں گے اللہ منشاء اللہ سوائے ان کے جو اللہ چاہے اہم بات ہے کہ آسمان میں فرشتے بھی ہیں یہ فضا جو ہے یہ ان کے لیے تو نہیں ہے لیکن یہ کہ عام جو ہے گھبراہٹ تاریخی ہو جائے گی وہ کل اطاح اور وہ سب کے سب پھر اس کے خدمت میں حاضر ہو جائیں گے آجزی کے ساتھ پوری طریقے سے سر جھکائے ہوئے وہ ترل جبار جامع تم دیکھتے ہو پہاڑوں کو تم سمجھتے ہو کہ جمے ہوئے ہیں بڑے مضبوط ہیں جامد ہیں ٹھوس ہیں ان کو تو ان کے اندر تو کوئی بھی نرمی پیدا نہیں کی جا سکتی وہی تمر مر صاحب اور اس دن وہ چلیں گے ایسے جیسے کہ بادل چلتے ہیں اور بادل کے چلنے کا اب ہمیں اندازہ ہے تقریبا ہر شخص نے یہاں پہ جو بیٹھا ہے کبھی نہ کبھی تو سفر کیا ہے ہوائی جہاز کا تو کیسے وہ چل رہے ہوتے ہیں ان کے اندر جو ہے کوئی رکاوٹ نہیں ہے جہاز نکلتا ہے اور ان کو چیرتا ہوا چلا جاتا ہے تو وہی یا تمر مر وہ تو چلے گی اس وقت اڑ رہے ہوں گے ان کے جو ریت بنا دیے جائیں گے اور پھر وہ چل رہے ہوں گے سنا اللہ عط ترنک اللہ شہ یہ تو اللہ کی کاریگری ہے اس کی صنعت ہے اس کی سنمائی ہے جس نے ہر شے کو محکم کیا ہے اس نے اس وقت ان کو اس شکل میں رکھا ہوا ہے یہ معلوم ہوتا ہے کہ چٹان ہے سخت ترین اس کو کہیں ہلانا ممکن نہیں ہے یہ تو گڑے ہوئے ہیں پکے لیکن یہ کہ وقت آئے گا اللہ تعالی کے حکم سے کہ یہ ایسے چلیں گے یہ پہاڑ جو ہے روئی کے گالوں کی طرح ہو جائیں گے یہ بادلوں کی طرح ہو جائیں گے دھنکی ہوئی اون کے مانند ہو جائیں گے ان لہو بما میں وہ یقین الباخبر ہے اس چیز سے کہ جو تم کر رہے ہو من جاب الحضرت منہا جو کوئی بھی نیکی لے کر آئے گا تو اس کو اس سے بہتر ملے گی دس گنا ملے سات سو گنا ملے لیکن بہرحال اس سے بہتر ملے گی وہ بن فضعین یوم اور وہ اس دن کی جو گھبراہٹ ہوگی اس سے امن میں رکھے جائیں گے ایک تو یہ کہ قیامت کا جو معاملہ اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نلرت و ساتھ سے بہت پہلے تمام اہل ایمان کو بڑے سکون کی موت جو ہے اللہ تعالیٰ عطا کر دے گا انہیں وہ اس فضی یوم اس دن کے اس گھبراہٹ سے اللہ تعالی اہل ایمان کو بچا لے گا وہم فضائ اب یہ ہو سکتا ہے کہ اس سے اب قیامت کا باس بادل موت کا دن اور ہے ایک ہے وہ دن کے جب کہ اس میں یہ سات آئے گی ہندو شہین ایک ہے قیامت باس بادل موت کے بعد جب میدان حشر میں ہوں گے وہاں بھی لوگ گھبرائے ہوئے ہوں گے لیکن وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اس روز کی گھبراہٹ سے بھی بچا لے گا بمن جہاں سیدھے اور جو کوئی لے کے آئے گا بدی اور برائی پر قبت وجوہ ہوں تو اوندے کر دیے جائیں ان کے منہ آگ میں حل تجون اللہ ماکن تم تمل کہہ دیا جائے گا کہ تمہیں وہی کچھ دیا جا رہا ہے بدلے میں جو تم عمل کر کے لائے ہو تم پر کوئی زیادتی نہیں ہے ان نما عمر تو الز آب و درب بہادل بلدت اللتی ہر رما یہ آخری آیات ہے کہ گویا کہ کہا جا رہا ہے نبی آپ یہ اعلان کر دیجیے شروع میں لفظ کل نہیں ہے لیکن یہ کہ مراد یہی اے نبی ڈنکے کی چوٹ کہہ دیجیے ان نما امر تو آب و درب بہادل بلدت ہر رما دیکھو مجھے حکم ہوا ہے کہ میں بندگی اور پرستش کرتا ہوں اس شہر کے رب کی کہ جس نے اسے محترم قرار دیا ہے یہ بلا الحرام حرام ہے یہ بیت اللہ اس میں ہے یہ حرم کی سرزمین ہے یہ سارا کس نے کیا اللہ نے کیا تو مجھے تو حکم ہوا ہے میں صرف اس کی پرستش کروں کسی اور کی نہیں کسی بدھ کی نہیں کسی دیوی کی نہیں کسی دیوتا کی نہیں ان نما تو مجھے حکم ہوا بلدت الرحیح ہر رما و لہ کل شعین اور کے اختیار میں ہر شہر وہ عمر تو مسلمین مجھے حکم ہوا کہ میں اس کے فرما بردار بندوں میں شامل ہو جاؤں ان قرآن اور مجھے دوستی کا حکم یہ ملا ہے کہ میں قرآن پڑھتا رہوں پڑھ پڑھ کے سناتا رہ یہ کام کرتا رہوں گا مجھے حکم ملا ہے میں اس کی تبلیغ کرتا رہوں یا اے نبی پہنچا دو جو کچھ بھی رازی کیا گیا ہے آپ پر آپ کے رب کی طرف سے اور اگر بالفرض آپ نے ایسا نہ کیا تو یہ گویا کہ رسالت کے فرائض کی ادائیگی میں کوتا ہی شمار ہوگی العطمول قرآر میرا کام ہے قرآن پڑھ کے تمہیں سنا دینا فمن احتلاح پیدنما یادیل نفسی جو کوئی ہدایت پہ آ جائے گا تو وہ ہدایت پائے گا اپنے بھلے کے لیے وہ جنت میں جائے گا اس کے لیے آرام ہے راہل و ریحان ال جنت النعیم اس کے لیے جنات نعیم ہے جنات الفردوس ہیں پجنما یا فقل اِنَّمَا ان نماانہ من المنظرین اور جو گمراہی کی ربش اختیار کرے کیڑھے راستے کو جائے انکار کرے تو کہہ دیجیے اے نبی کہ میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں اِنَّمَا ان نما من المنظرین میں تو صرف خبردار کرنے والوں میں سے ایک ہوں بہت سے خبردار کرنے والے پہلے بھی آئے ہیں وہ قل الحمد للہ اور کہہ دیجیے بالآخر جیسے ہوتا ہے آخر و داوانہ انمد للہ رب العالعالمین اسی انداز میں اس سورۂ مبارکہ کا اختتام ہو رہا ہے وہ قل الحمد للہ اور کہہ دیجئے کہ کل حمد کل شکر اللہ کے لیے ہے سیوری کم آیات ہی فتح فونا وہ تمہیں اپنی آیات دکھائے گا ایک کے بعد ایک پھر تم پہچان لو گے اس کو وماں رب کب غافل نما تعملون اور آپ کا رب غافل نہیں ہے ان چیزوں سے جو یہ کر رہے ہیں بارک اللہ علی وم فرقرآن عظیم و نفال و ایاکم مل و وزک حکیم